قل آپ فرما دیجیے تو ربنا و ونحن کم مخلصون آپ فرما دو آپ ان کے سامنے اس بات کا اعلان کر دو کہ اتوہاد جو ناف اللہ کیا تم ہمارے ساتھ اللہ کے بارے میں جگڑتے ہو وہ ربنا و رب وہ ہمارا برب ہے تمہارا بے رب یہ جب کسی کے ساتھ مباحثہ ہوتا ہے گفتگو جاری ہوتا ہے تو آخری نتیجہ اس پر جاتا ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کرتے ہیں تم بھی اللہ کی بندگی کرتے ہو تمہارا بھی یہی مدعا ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں اور ہمارا بھی یہی مدعا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو پھر اب دونوں اپنے اپنے اعمال کو اپنے بارگاہ میں اپنے رب کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں ہمارا رب بھی وہ ہے تمہارا رب بھی وہ ہے نتیجہ جو آئے گا ہمارے اعمال کا ہمیں ملے گا تمہارے اعمال کا تمہیں ملے گا لیکن ساتھ میں اس بات کو اچھی طریقے سے یاد کرو کہ ہم جو عبادت کرتے ہیں وہ خالص اللہ کے لیے ہے یہ بنیاد ہے کیونکہ عبادت میں خالص ہونا توحید کے عقیدے پر ہونا یہ سرد ہے تمہارا عبادت تو تم بھی کرتے کوئی بھی مشرق ہے وہ عبادت کرے گا یہ بات ذہن میں رکھو کہ دیکھو اگر کوئی شخص اللہ کے رستے میں مال خرچ کرتا ہے تو ٹھیک ہے لیکن اللہ کے رستے میں خرچ نہیں کرے گا تو شیطان کے رستے میں اس سے خرچ ہوگا کوئی اللہ کا حکم کا پیروکاری کرتا ہے تو ٹھیک ہے اس کے سامنے جھکتا ہے روتا ہے دن کو رات کو عبادت تو ٹھیک ہے نہیں تو غیر اللہ کا عبادت کرے گا کوئی قبر کا پوجاری گا کوئی آگ کا ہوگا کوئی کسی بت کا ہوگا کوئی گائے کا ہوگا سورج اور چاند کا ہوگا اس ترتیب سے دنیا کے اندر جو بھی چیزیں ہیں اس میں ہر ایک پر آپ نظر ڈالے کہ یا تو وہ اللہ کا بندگی کرے گا رسول کے اتحاد کرے گا نہیں تو اس کے مقابلے میں کسی غیر کا بندگی کرے گا کسی غیر کا اتحاد کرے گا اس ترتیب سے وہ کوئی اللہ سے ڈرے گا تو غیر کا ڈر اس کے سنیے سے نکل جائے گا اگر اللہ سے نہیں ڈرے گا تو غیر کا ڈر اس کے سنی میں خود بخود آئے گا کیوںکہ یہ دو چیزیں لازم ہیں یہاں اس لیے فرمایا کہ اللہ کے بارے میں ہمارے ساتھ کیا جھگڑنا ہے تمہارا ہم تو اللہ کی بندگی انتہائی اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں اس میں ہم کسی غیر کے شراکت ماننے کے لیے قطعی صورت پر کسی بھی صورت میں تیار نہیں ہے لہذا ونسون ہم تو خالص اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں اور اس میں اشارہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ گفتگو کرنا ہے تو یہ اصولی ہے یہ اصولی بات ہے اصولی باتوں پر ان کے ساتھ بات کیا جائے کہ ایک عبادت تم کرتے ہو کہ ہم کرتے ہیں ہمارے اور آپ کی عبادت میں کیا فرق ہے اس فرق کو سامنے لیا عبادت ہم بھی کرتے ہیں تم بھی کرتے ہو جس طرح ہم لوگوں کو کہتے ہیں نا کوئی کہتے ہیں کہ بھئی ہم بھی ہم بے حدیث پر عمل کرتے ہیں تم بھی کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم بے حدیث پر عمل کرتے تم بھی کرتے ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ جب ہم حدیث پر عمل کر لیتے ہیں تو لوگ کہتے یہ ہو گیا اور تم بھی حدیث پر عمل کرتے ہو تو تم کو کوئی بھی علیحدیز نہیں کہتے اس کی کیا وجہ ہے کوئی وجہ تو ہے نا کہتے تم صرف تین چار حدیث پر عمل کرتے ہم سارے حدیثوں پر عمل کرتے ہیں ہم کہتے ہیں تین چار پر عمل کرنے کے بعد لوگ ہم کو کہتے ہیں اور تم سب پر کرتے ہو تم کو پھر کوئی نہیں کہتے اس کی کیا وجہ معلوم ہوا کہ کوئی وجہ تو ہے لازمی وجہ یہ ہے کہ تم حدیث پر عمل اس لیے نہیں کرتے کہ پیغمبر سے متاثر ہو چکے ہیں بلکہ تمہارے فقہ تمہارے اصول تمہارے امام تمہارے مذہب تمہارے گروہ کے اندر وہ عمل رائے گئے اس لیے اس پر تمہارا عمل ہے خواہ حدیث میں ہے یا نہیں اس کو تم حدیث کا نام دیتے ہم اللہ کے رسول کے عمل سے اللہ کے رسول سے متاثر ہیں اس لیے اس کے اگر چند حدیث بھی تمہارے ہم کو علیدیز بنا دیتی اس لیے کہ وہ اس میں ہم رسول کے امر رسول کے اطاعت اور رسول کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں اس وجہ سے ہم کو چند عادیثوں کے عمل کی وجہ سے لوگ علیحدیز بھی بول دیتے اگرچہ یہ نام نہیں ہے یہ عمل کی طرف نسبت ہے ورنہ اس کی کئی تجربے ہم لوگوں کو کر کے بتاتے ہیں کہ اس پہ تجربہ کر کے دے تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر فرمایا کہ آپ کہہ دو کہ ورنہ لگو مفلس ہم عبادت میں اللہ کے لیے مخلص ہیں اور تمہاری عبادت میں اخلاص نہیں عقید توحید نہیں ہے اور رسول کی اتباع نہیں ہے صرف خواہش پرستی ہے ہم تقول ابراہیم ہو اسماعیل وساط ہو و اسبات ہو کان ہن او نسوارام یہ اب ان کی ایک اور خباصت کا ذکر کیا یہودیوں کا بلکہ تم کہتے ہو تمہارے یہ کہنا ہے ابراہیمہ یقینا ابراہیم علیہ سراتا یعقوبات یعقوب السلات السلام اور ان کے اولاد کانو نسوار تھے وہ یہودی یا عیسائی ان دونوں میں سے ایک پر وہ چلنے والے تھے یہ ان کا دعوی دعوی بلا درین جس کو کہتے ان پر چل رہے تھے ان پر ان کا چلنا تھا یہودی تھے یا عیسائی اللہ فرما دے قلآ فرما دیجیے جانتے ہو یا اللہ اب دونوں میں سے ایک کی بات تو ہوگی نا تم زیادہ جانتے ہو کہ وہ یہودی یا یا اللہ زیادہ جانتے ہیں وہ امن اور کون ہے زیادہ ظالم ممن اس شخص شہادت جس نے چھپائی گوائی جو اس کے پاس ہے من اللہ اللہ کے طرف سے اس پر واحد سنایا کہ تمہارے کتابوں میں جو گواہی موجود ہے اور تمہارے علماء اس کو چھپاتے ہیں اور تمہیں بھی اپنے علماء نے چورے چپے آستے آستے یہ باتیں بتائی ہیں لیکن یہاں تم جد پر آئے ہو بغیر ہو حسد من انجان پھنسے جد اور اعناب کی وجہ سے اس رسول کی رسالت کو نہیں مانتے ہو اور اس قرآن کو اس نبی پر نازل ہونے کی وجہ سے نہیں مانتے ہو اور نبی کا عربی ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ تمہارا بغض ہے تو فرمایا کہ اس سے بڑا کوئی ظلم ہو سکتا ہے جس کے پاس شہادت موجود ہو اور اس شہادت, اس شہادت کو وہ چپا رہے ہیں یہ تو بہت بڑا ظلم ہے فرمایا نہیں ہے اللہ تعالی غافل بے خبر جو تم عمل کرتے ہو اس میں اللہ سبحانہ بہان و تعالیٰ واحد سناتا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے جو تم عمل کرتے ہو جو تم چال چلتے ہو تمہارے سارے چالے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں اللہ بے خبر نہیں ہے جیسا کہ پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان لفظوں سے سخت وعید سناتا ہے ہم میں سے کون ہے جو اس بات کو نہیں جانتے کہ جب کوئی کسی کو کہتا ہے کہ تم جو کچھ کرتے ہو کرو کوئی بات نہیں لیکن میں جانتا ہوں تم کیا کرتے ہو مانا یہ ہوتے ہیں کہ جس کرنے پر وہ ناراض ہے تو اس نے بتا دیا کہ تم اپنا کام کرو اور جب سزا کی باری آئے گی تو پھر میں اپنا کام کروں میں جانتا ہوں یہاں پر فرمائے کہ فرمائے نہیں ہے اللہ تعالیٰ بے خبر جو تم عمل کرتے ہو تمہارے پاس شہادت موجود ہے اس قرآن کی تصدیق موجود ہے اس رسول کی رسالت کی تصدیق موجود ہے صرف تم اعنات پر آئے ہو دل کامتم قد خلط لما کا سبق یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی ہے جو گزر گئی ہے یہ لہ ماں کسبت اس کے لیے جو انہوں نے کمایا تم ماں کسب اور تمالی جو تم نے کمایا تمہاری کمائی تمہاری لی ان کی کمائی ان کے لی ماں کا نیا ملو نہیں تم سوال کیے جاؤ گے کہ وہ جو عمل کرتے تھے ان کے عمل کے بارے میں تم سے سوال نہیں ہوگی جیسے کہ پہلے ہم نے پڑھ لیا پھر یہاں پر ان کے خباصت یہودیوں کے خباصت اور بطور تذکیرہ اللہ تعالی نے لایا یہ ایک مسئلے کو جانتے ہیں جاننے کے باوجود اس میں ضد کرتے ہیں اور نبی اور نبی کے ماننے والوں کی مخالفت کرتے ہیں فرمایا سیق الصفہان قریب کہیں گے بے وقوف لوگ من سے لوگوں میں سے صفہ بے وقوف کہیں گے لوگوں میں سے ما کس چیز نے پیر دیا ان مسلمانوں کو ان ان کے قبلے یہ نماز پڑھ رہے تھے اس قبلے سے ان کو کس چیز نے پیرا ہے فرماشر اللہ کے لیے مشرق اور مغرب ہے یہدی ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے مستقیم سدیرہ طرف یہاں ایک تو یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے جیسے کہ منقرین حدیث کے رتھ کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں جو مخاطبہ ہے کہ بے وقوف لوگ کہیں گے اس نبی اور نبی کے ماننے والوں کو کس نے اس قبلے سے پھیر دیا جس پر یہ لوگ تھے تو قرآن میں تو یہ کہیں بھی نہیں ہے نا کہ اللہ کے نبی پہلے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے پھر بیت اللہ کی طرف ہو گئے قرآن تو اس سے خاموش ہے تو اس بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم ہمارے نبی کو کس نے دیا رہا لا لامہ اللہ نے دیا ہوگا نا جب اللہ نے دیا ہے تو اللہ کا دیا ہوا حکم قرآن میں ہونا چاہیے تو قرآن میں تو نہیں ہے کان و جس پر یہ لوگ تھے اس قبلے سے یہ پلٹ گئے تو یہ قبلہ ان کے لیے کس نے منتخب کیا تھا قرآن کس سے خاموش ہے جب ہم حدیث کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مدینے میں آئے تو سولہ مہینے یا سترہ مہینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے یہ اللہ کا امر تھا جیسا کہ بخاری شریف اور دوسری کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر اللہ تعالی سے دعائیں مانگ رہے تھے آپ کی چاہت تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے حکم دے کہ میں بیت اللہ کی طرف نماز پڑھوں خعبہ کی طرف نماز پڑھوں ایک بات دوسری بات یہ کہ اس آیا سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حدیث پر عمل کرنے کا جو بھی بندہ اعتراض کرے گا جو بھی حدیث پر پر عمل کرنے والوں پر کرے گا تو شریعت نے اس کے لئے نام رکھا بے وقوف کوئی بھی حدیث پر عمل کرنے والا عمل کرے اس پر کوئی اعتراض کرے تو شریعت نے اس کا نام رکھا بے وقوف ہے بے وقوف ہے جو نبی کے عمل پر اتراض کرے گا تو فرمایا کہ بے وقوف لوگ یہ بات کہیں گے کہ ان لوگوں کو کس نے پیر دیا اس قبلے سے جس پر یہ لوگ تھے اللہ تعالی نے جواب دیا کہ ہم اس طرف پڑھیں گے نماز اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے سرت المستیم کی طرف پھر اللہ نب العالمین نے اس کے حکم بیان کی ہے کی اس کی وجہ کیا تھی وہ آگے آئے میں ہم پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ شاء اللہ فرمایا وہ کدارے کا اسی طرح ہم نے بنایا تمہیں امتن امت و ستن درمیانہ لکون تاکہ تم ہو جاؤ ہم نے تم کو اوسط امت بنایا اوسط یہاں <تصفيق> <تصفيق> اوسط کے عادل مانا جیسے کہ امام بخار رحمت اللہ عادل کا معنی کیا ہے اوسط مانا عادل انصاف والے جو نہ تو اعمال میں حد سے تجاوز کرے اور نہ اس سے پیچھے رہے اعتدال پسند جس کو کہتے ہیں اب اس امت کو اللہ نے اعتدال پسند کہا اور یہود نسرا نے ان کا نام کیا رہا دستگرد اللہ نے کیا کہا یہ اعتدال پسند لوگ ہیں جو قرآن اور سنت پر چلیں گے یہ اعتدال پسند ہیں اور یہود نسارا ان کو شر پسند کہتے ہیں قرآن کی اصطلاح اور یہود نسارہ کی اصطلاح ہمیشہ سے مخالف رہا ہے فرمایا کہ ہم نے اوسط بنایا تم کو شہداس آل تاکہ تم ہو جاؤ لوگوں پر شہید گواہ وہ یقون اور رسول شہیدان ہو جائے رسول تمہارے اوپر گواہ یہاں ایک یہ مسئلہ بھی ہے جو لوگ کہتے ہیں اللہ کے کی رسول کے لیے قرآن میں شہید آیا ہے شاہد و مبشر و نظیرہ تو کہتے ہیں شہید شہادت تب دیتا ہے جب وہ حاضر ہو ہیں لہذا اللہ کے نبی حاضر ناظر ہے شہادت کے لب سے استدلال کرتے ہیں اللہ کے رسول کے حاضر ناظر ہونے کے لیے تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہم سب حاضر ناظر ہیں کیونکہ یہاں تو اللہ تعالی نے پورے امت کو حاضر ناظر قرار دے دیا پھر لکون شہدا عاللہ کہ تم ہو جاؤ لوگوں پر گواہ جبکہ یہاں شہادت بالعلم ہے شہادت بالعلم حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سیب بخاری کی روایت ہے کہ قیامت کے دن جب اہل کتاب کے انبیاء انکار اہل کتاب انکار کریں گے نبیوں کے دعوت کے کہ انہوں نے ہم کو یہ باتیں نہیں پہنچائی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ تمہارے پاس کوئی گواہ ہے تو پیش کرو تو انبیاء علیہ السلاۃ والسلام کہیں گے ہمارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے علماء گواہ ہیں تو امت کے علماء آئیں گے گواہ کے طور پر اور اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ اعلی درجہ سب سے پہلا درجہ انبیاء کا ہے بطور شہادت ثم علما ثم شہدا مانا پتلا پہلا درجہ انبیاء کا ہے پھر علماء کا ہے اور پھر اللہ کے رستے میں کٹ مرنے والے شہداء کا ہے کیونکہ ورثت الانبیاء وہ علماء ہے لیکن سے مراد وہی علماء ہیں جو شریعت کے علماء ہیں صرف مولوی نہیں علماء معاہدین متبع سنت تو فرمایا کہ تمہارے اوپر وہ گواہ بنیں گے سارے لوگوں پر وہ گواہی دیں گے اور ان کے اوپر شہید کون ہوگا نبی نبی کی شہادت بھی علمی شہادت ہے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے سی بخاری کی روایت ہے قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین ہمارے نبی سے پوچھیں گے کن کے بارے میں کہ جب بدتی سامنے آئیں گے اور ان کے وزو کے آغاز چمکتے ہوں گے اور نبی علیہ السلام ان کو پانی دینے کے لیے حوض سے برتن بھریں گے اور دینے کی کوشش کریں گے تو ملائک ان کو روک دیں گے ہل تلم دگا اے نبی آپ جانتے ہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے کتنے نئے نئے چیزیں دین میں داخل کیے لیں نبی علیہ السلات و السلام ورماتے ہیں اقول و کما قالآ میں وہی بات کہوں گا جو آبد صالح نے کہی ہے مانایہ سلام نے قلم ماتو فیتنے ان تکنتر رخیوا علیہ اے اللہ جب تو نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا تو پھر ان کے نگران تو ہی ہے مجھے کیا پتا انہوں نے بعد میں کیا کیا ہے ہمارے نبی یہ الفاظ کہیں گے تو یہاں نبی ہو گئی نبی کے حاضر ناظر کے اور اس کے علم غیب تو اس امت پر نبی علیہ السلام علمی گواہی دیں گے کہ میں نے ان کو کتاب اور سنت کا علم پہنچایا ہے یہاں پر فرمایا کہ ہم نے امت اوسط بنایا اوسط اوسط کا معنی پہلے میں نے بتایا کہ افراد اور تفرید سے بچنے والے افراد اور تفرید سے بچنے والے مال خرچ کرتے ہیں اس میں عبادت بدنی کرتے ہیں اس میں ہر چیز میں اعتداد پر چلتے ہیں اور یہ اوسط کا معنی ہے فرمایا کہ نبی ان پر شہادت دیں گے اور یہ پچھلی امتوں پر شہادت دیں گے <تصفح> پھر اللہ سبحان و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قبلے کی تبدیلی کے فوائد وما اور نہیں بنایا ہم نے اس قبلے کو جس پر تھے آپ اللہ مگر لینا لما تاکہ جان لے ہم میت رسول کون اتباع کرے گا رسول کا جان لے بمانا لے نظہارا تاکہ ہم ظاہر کر دیں کیونکہ اللہ کو تو معلوم ہے کہ کون کرے گا کون نہیں کرے گا اللہ چاہتے ہیں کہ نبی کے نافرمان ظاہر ہو جائے یہاں معلوم ہو گیا نا کہ یہاں قبلے کی تبدیلی ہوئی ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ قبلے کی تبدیلی کوئی نہیں ہوئی ہے بس یہ تو ویسے ہی پھیلے سے ایسا تھا اللہ کے نبی نے اپنے طبیعت سے ایسا کیا کوئی طبیعت شبیعت نہیں ہے کہتا ہے کہ یہ اللہ ہے ہم نے خود ایسا کروایا اپنے نبی سے اور آپ یہاں یہ دیکھیں کہ نبی کی پیروی نبی کی اطاعت یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے, کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے اللہ فرماتا ہے کہ نبی کی اطاعت کے امتحان کے لیے ہم نے یہ کام کیا ہے جان لا نہیں ہم نے بنایا اس قبلے کو جس پر آپ پھیلے تھے مانا اس کو ہم نے جو بدل دیا اور دوسرے کعبے کے طرف ہم نے آپ کو نماز پڑھنے کا حکم دیا تو یہ خام خاں ایسا نہیں کیا ہے بلکہ اس کا فائدہ تاکہ ہم جان لے مانا ظاہر کر دے میں یہ طبیع رسول کون پیروی کرے گا رسول کے ممن ان لوگوں سے بھائی جو پھر جائے گا آپ نیڑیوں کے بل جو رسول کی پیروی نہیں کریں گے وہ ظاہر ہو جائے وہ انکان الکبی رتن اور یقیناً بڑی باری ہے یہ اللہ جینا مگر ان لوگوں پر حد اللہ جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول کی پیروی باری ہے مگر ان لوگوں پر باری نہیں ہے جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے یہ حد یلہ جن کے دلوں میں اللہ ہدایت ڈال دے تو ہو جاتے ورنہ سنت پر عمل کرنا کیونکہ سنت جو ہو جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ معاشرے میں بدت کی مخالف ہوتے ہیں نا تو بدعت کا مقابلہ کرنا یہ کسی کے بس میں نہیں ہوتے ایک قوم سارا ایک طرف اور ایک شخص متبع اس سنت دوسرے طرف وہ اس سنت پر کیسا عمل کرے گا تب وہ کر سکے گا جب اللہ اس کے دل میں ہدایت ڈال دیتا ہے یہ حدیہ قلبہ تو اس لیے فرمایا کہ یہ بیت اللہ کے طرف منہ پھیر دینا اس رسول کے اتباع کر لینا یہ مشکل کام ہے باری کام ہے مگر ان لوگوں پر باری نہیں ہے حد اللہ جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے وما کان اللہ نئی اللہ تعالیٰ تاکہ برباد کر دے تمہارے ایمان کو یہاں سوال کا جواب تھا بعض لوگوں نے کہا کہ یہ نبی اس نے قبلے کو بدل دیا اب بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو جو لوگ نماز پڑھتے پڑھتے مر گئے ان کا کیا بنے گا جو لوگ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے ہوئے فوت ہو گئے ان کی نمازوں کا کیا ہوگا تو اللہ نے جواب دیا وما کان اللہ نئی اللہ تعالیٰ امان حکم اے لیزیہ سلاد تاکہ تمہاری نمازوں کو برباد کر دے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حیات کو اپنے سی بخاری میں ایمان کو ثابت کیا اس سے کہ ایمان عمل کا نام ہے یہ سلاد جو ہے یہ تو عمل ہے نا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان قرار دیا ہے اس لیے فرمایا کہ اللہ, اللہ تعالیٰ کی کر دے ایمان نماز ان اللہ اللہ تعالیٰ بن نظل الرحم الرحیم لوگوں پر بہت شفیق بڑا مہربان ہے شفقت کرنے والی ذات ہے اس کی وہ اپنے بندوں کے اعمال کو اپنے حکم کے اطما میں کیسے ضائع کرے گا مانا یہ تو بہت اہم مسئلہ ہے نا اللہ نے حکم دیا کہ یہ کام کرو بندے نے اس پر عمل کیا تو اب دوبارہ اللہ حکم دیتا ہے کہ یہ عمل ایسا نہیں ایسا کرو بندے نے پھر اسی طریقے سے عمل کیا اب اللہ تعالیٰ اس کے پہلے عمل کو کیسے ضائع کرے گا وہ تو شفیق ہے وہ تو انتہائی مہربان ہے اللہ قطن ایسے لوگوں کے اعمال کو ضائع نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ تو ان کو قدر کرتا ہے ان کا قدر قد نئے دیکھتے ہیں ہم تقل لوگوں کا بار بار اٹھانا تیرے چہرے کو کس سماع اسمان کے طرف یہ نبی علیہ السلام کا وہ عمل کہ بیت اللہ کے تحویل کے لیے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنے کے لیے بار بار نبی علیہ السلام اسمان کی طرف دیکھتے کہ اللہ حکم دے اور میں بیت اللہ کی طرف نماز پڑھوں فلاں ولی کا قبل ضرور پھیر دیں گے ہم آپ کو اس قبلے کے جانب جو تو پسند کرتا ہے جو, جو قبلہ تجھے پسند ہے جس کو آپ پسند کرتے ہیں اس کی طرف ہم آپ کو پھیر دیں گے پھر اللہ نے حکم دیا فول وجہ کا شطر المسد الحرام بس پھیر لے آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف تم آگے پھر سب کو حکم دیا جہاں بھی ہو تم فو جو حکم پھر اپنے چہروں کو جن کو دیا گیا کتاب بے علما وہ جانتے ہیں انہق کو یقیناً یہ حق ہے میر کی کے کے طرف سے بے خبر جو وہ عمل کرتے ہیں اب دیکھیں یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہودیوں کے خباصت کا بھی ذکر کیا کہ جن کو کتاب دیا گیا ہے کتاب والے ہیں یہ اس حقیقت کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ نبی جو دین لے کر آیا ہے جو کتاب لے کر آیا ہے جو دعوت لے کر آیا ہے نبی بن چکا ہے یہ بالکل صحیح ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ بیماری آج بھی لوگوں میں ہے کہ ان کو حقیقت کا پتہ ہوتا ہے کہ قرآن میں کیا ہے حدیث میں کیا ہے ہم کس مسلک پر ہیں یہ کس مسلک پر ہیں کیونکہ جب ایک مولوی خود کسی کو بھیجتا ہے کسی عالم کے پاس اور ان کو کہتا ہے کہ یہ فتویٰ تم ان سے لے لو حلالے کا فتویٰ ہے ہم نہیں دے سکتے ان سے لے لو کیونکہ ہمارے مسلک میں ہے کہ حلالہ کرنا پڑے گا اور ان کے پاس اس کے صحیح دلائل ہے بغیر حلالے کے تمہاری بیٹی اپنے بن جائے گی تو معلوم ہوا اس کے پاس پتہ ہے معلوم ہے دلائل سب کچھ معلوم جس طرح ان کو اپنے مسلک کا علم تھا آج بھی اس امت میں مسلکوں والوں کو اپنے اپنے سب کو مسلک کا علم ہے اور جو قاعدہ اور قوانین انہوں نے بنائے ہیں ان قواعد اور قوانون قوانین کو بھی وہ جانتے ہیں کہ مذہب صحیح و محتمل و و مذہب و مخالف نا و مخت مر ہمارا مذہب صحیح ہے لیکن ہو سکتا ہے غلط ہوں. اور ہمارے مخالف کا مذہب غلط ہے لیکن ہو سکتا ہے صحیح یہ قاعدے بنا اور پھر خود اس قاعدے کو توڑتے ہوئے کہتے ہیں کہ راجا الحتمال و بط ال جب کہیں احتمال آ جائے تو وہاں سے استدلال ہی باطل ہیں تو پھر تو سارے مذہب باطل ہو گیا نا اہتمال آ گیا ہو سکتا ہے غلط ہوں. تو ہو سکتا ہے سارا مطلب غلط ہونا ہر مسئلے میں اور پھر خود کہتے ہیں کہ عقائد میں عقائد میں خبر احاد بھی نہیں چلتے پھر خود ہی عقائد میں موضوع روایتیں وسیلے کی نہیں حالانکہ وسیلہ جو ہے یہ عقیدے کا مسئلہ ہے عقیدے میں پھر موضوع روایتیں ایسے روایتیں جس کے کوئی سر پاؤں میں وہ عقیدے میں پیش کرتے ہیں قرآن کی نس کو چھوڑ کر حدیث کو چھوڑ کر تو جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے امت میں ایسے لوگ ہوں گے یہ ہیں اس امت میں بھی ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے خصلت کا ذکر کیا کہ لیا رب یقیناً وہ جانتے ہیں یہ حق ہے اور ان کے رب کے طرف سے ہے لیکن یہ اس حق کو چھپاتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے تنبیہ کی ملون نہیں ہے اللہ تعالیٰ بے خبر جو وہ عمل کرتے ہیں اس میں ایک تو مسلمانوں کی طرف سے دفاع کہ اے ایمان والو اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے باتوں کی پرواہ نہیں کرو ہم خود کافی ہیں نا ان کے لیے جو وہ عمل کرتے ہیں اس عمل کا ہمیں علم ہے اس کے نتیجے میں سزا دینے کے لیے ہم خود کافی ہیں ہم ان کو سزا دے دیں گے اور دوسری طرف ان کے لیے تمبی ہے ان کے لیے اس میں سخت تمبی ہے کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالی ان کو سزا دے گا اگر وہ اپنے اس عمل سے بعد نہیں آئیں فرمایا وین آتے تلین اگر آپ آئے ان کے پاس پوتل کتاب جن کو دی گئی ہیں کتاب پلے آئے تین قسم کی نشانی ماں طب قبلتا وہ پیروی نہیں کریں گے آپ کے قبلے کے وہاں کے قبلے کے آپ ان کے قبلے کے تابع نہیں ہیں پیروی نہیں کریں گے اور وہ آپ کے قبلے کے پیروی کرنے والے نہیں ہیں وہ ماں بازو ہم ان کے باز بتاب ان پیروی کرنے والا قبل تاراض کے قبلے کے فرمائے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو جتنے بھی حقائق سامنے لائے لیکن وہ آپ کے قبلے کے پیروی نہیں کریں گے کیوں اس کی کیا وجہ ہے یہ زدی انادی ہے زدی انادی شخص کو آپ جتنے بھی دلائل پیش کرے آبس ہے ہاں جس میں زد اور احاد نہیں ہے تو اس کو اگر دلائل آپ پیش کریں گے تو اس کے لیے فائدہ مند ہے لیکن ضد اور عناق جس میں ہو وہ دلائل سے کو کوئی کام ہی نہیں ہوتے وہ اپنی ضد پر ڈٹے رہتے ہیں پھر اللہ سبحان تعالیٰ نے اطمینان اور تسلی کے لیے فرمایا کہ اس بات پر اب پریشان نہ ہوں یہ تو آپس میں بھی یہ ان کا عالم ہے ایک طرف آپس میں ایک دوسرے کو جنتی کرا دیتے ہیں اور دوسری طرف ایک دوسرے کے قبلے کو نہیں مانتے ایک کہتے ہیں کہ اس کی طرف منہ کریں گے جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوا تھا اور نماز پڑھیں گے دوسرا کہتے ہیں بیت المقدس کے شمال کی طرف چہرہ کرنا پڑے گا اور نماز پڑھیں گے ان کے آپس میں قبلے کا اختلاف ہے ایک دوسرے کو بات کو نہیں مانتے جبکہ آپ کے مقابلے میں آتے ہیں تو آپس میں کہتے ہیں کہ عیسائی اور یہودی دونوں جنتی ہے لیکن جب ان کے آپس کے بات آتی ہے تو پھر آپ کے خلاف وہ آپس میں بھی متفق نہیں ہوتے ایک دوسرے کے قبلے کے پیروکار نہیں اِنِ اگر آپ نے پیروی کی ان کے خواہشات کی سے یہ خطاب اللہ کے رسول کو مراد اس سے ہم سب ہے کیونکہ اللہ کے کی رسول ان کے خواہش کے پیروکار نہ تھے نہ آپ نے ارادہ کیا تھا اور یہاں یہ بات جیسے کہ پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں اس وقت بھی اور آج بھی یہود نصارہ کے پاس دین نامی کوئی چیز نہیں ہے, ہے خواہشات اس لیے کہ اصل دین تو وہ چھوڑ چکے ہیں تو رات میں انجیل میں انہوں نے تحریب کر کے اپنے مرضی کے مسائل ان میں سے نکالا اور اپنے مرضی کا مسائل اس میں ڈالا اب تو وہ محرف ہو گئے اب تو اگر کوئی بھی نجات کا رستہ ہے تو صرف قرآن کی صورت میں ہے اور قرآن کی تشریح حادیث کی صورت میں ہے تو اس لیے ان کو احوا قرار دے دیا اور اللہ کی وحی کو علم قرار دے دیا بادماں علم بعد اس کی کیا ہے آپ کے پاس علم اور یہ ہم سب کے لیے اشارہ ہے کہ جس کو کسی مسئلے کا علم ہو جائے کہ قرآن اور حدیث میں یہ ہے اور پھر وہ کسی کی خواہش کی وجہ سے یا اپنے خواہش کی وجہ سے قرآن اور حدیث کو چھوڑتے ہیں تو یہ شخص اپنے آپ کو ظلم میں ڈالتا ہے اس لیے فرمائے یقینا آپ ہو جاؤ گے اس وقت ظالموں میں سے کیونکہ ان کے خواہش جو ہے وہ ان کا الہ ہے افار ایت تخا علا ہو ہوا ہو اس لئے ان کو خواہش قرار دے دیا یہ خواہشات کی پیروکار ہے الدینہ وہ لوگ آتے نومول کتابات جن کو دی امنی کتاب یا رو جانتے ہیں اس کو کما جس طرح جانتے ہیں اپنے بیٹوں کو وہ ان نفر الحق ہو بتا چکات وہ جانتے ہیں الحق رب کا حق آپ کے رب کے جانب سے ہیں بلا تک ترین بس نہ ہو جاؤ تم شک کرنے والوں میں سے عمر رضی اللہ تعالی نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا کہ عبداللہ آپ یہ بتاؤ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ لوگ آپ کو جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں عرب کے اندر یہ ایک مقولہ تھا تو ہم بھی اپنے زبان میں اس کو استعمال کرتے ہیں نا کہ بھائی میں تو اس کو اس طرح جانتا ہوں جس طرح اپنے بیٹے کو جانتا ہوں کیونکہ اپنے بیٹے کو ہر شخص جانتے ہیں تو عمر فاروق نے سوال کیا کہ عبداللہ یہ جو اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ لوگ آپ کو جانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں کیا آپ لوگ رسول اللہ وسلم کو جانتے تھے اس نے کہا کہ یہ جو اللہ نے فرمایا ہے میں یہ کہوں گا کہ ہم اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ رسول کو جانتے تھے کیوں؟ اس لیے کہ اس رسول کو اللہ نے فرمائیے میرے رسول ہے تو اس میں شکی نہیں ہے ہمارے بیٹوں کے بارے میں ہمیں کیا پتا ہماری بیویوں نے خیالات کی ہو ہمارے بیٹوں کے بارے میں جبکہ ہم یہودی کے تھے اس وقت ہم جس دین پر تھے ہماری بیویاں ہمارے ساتھ تھیں اگر بیوی نے کہہ دیا ہے کہ یہ بیٹا میں نے کچھ سے جرا ہے جب کہ اس نے خیانت کی ہو کسی اور سے جنا ہو تو اس میں تو شک ہو سکتے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے میں ہم یہودی عیسائی علماء شک نہیں کرتے تھے کہ یہ رسول نہیں ہے اس لیے کہ اس کے بارے میں ہماری کتابوں میں یہ بات موجود تھی کہ وہ آئے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ کس خاندان کبھی اور کہاں پیدا ہوگا کہاں؟, کہاں اس کی دعوت ہوگی مکہ سے اٹھے گا مدینے میں عجت کرے گا لہذا ہم اس کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں اس لیے یہاں پر اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ آپ کو ایسے جانتے جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. ایک گرو ان میں سے حق چھپاتے مانا علما میں سے ایک گرو ان میں سے حق چھپاتے اور ایک گرو اس کو بیان کرتے آگے آیات میں اللہ رب العالمین نے حق کی تعریف کی کہ حق کیا ہوتے فرمایا الحق رب حق آپ کے رب کی طرف سے ہے مانا حق وہ ہے جو یا تو اللہ نے قرآن میں نازل کیا ہے یا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد ظلم پر نازل کیا ہے وہ حق ہے جس کے اعلیٰ ہدم میں ربہم میں ہم نے پڑھ لیے تھا میں رب ہے وہ رب کے طرف سے ہوتا ہے ہو کرنے والوں میں سے یہ خطاب امت کو ہے اگرچہ مخاطب اللہ کی رسول ہے لیکن اللہ کے رسول نے دین کے بارے میں کوئی شک نہیں کیا یہ ہم سب کو حکم ہے کہ دین کے بارے میں جب مسئلہ ثابت ہو جائے تو اس پر کوئی شک نہیں کرنا معمولی سے شخص بھی ایمان میں نقصان پیدا ہوتا ہے غور و فکر کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے قرآن اور سنت ہاک وہ لیکن جہاں تم ہوا ملی ہاں ہر ایک کی ایک سمت ہے ہر ایک کی منہ پیرنے کا ایک سمت ہے وہ مغلیہ وہ پیرنے والا ہے اپنے کو بالکل خیرات فستم سبقت کرو نیٹیوں میں اے نما تو جہاں تم کہیں ہوں گے کم اللہ لے آئے گا تم کو اللہ تعالیٰ جمیان سب کے سب انہ الرشین قدیر یقین اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے ایک تو اس میں اس بات کا تعین کیا اللہ تعالی نے کہ ہر شخص کی ریٹ سمتے کوئی گنا کی طرف جائے گا کوئی دین کی طرف جائے گا دنیا میں ہر شخص یا تو شہادت مت ہوگا یا شکی پد ہوگا اس بدبختی کو اختیار کرے گا دنیا میں آپ دیکھ لیں ہر شخص نے اپنا نے مت بنایا ہوا ہے کوئی شرک پر گامزن ہے کوئی توحید پر کوئی دین پر چل رہا ہے کوئی دیدی پر ایک سلسلہ جاری ہے یہ مستقل طریقہ ہے اور یہ شروع سے آ رہے نو علیہ سلاۃ وسلام کی حکومت سے جب شیرت کا بنیاد ڈالا گیا ہے اس وقت سے یہ سلسلہ جاری ہے تو فرمائیں کہ ہر شخص کے لیے ایک سمت ہے لیکن ہستا ہے بالکل خیرات تم نیکیوں کی طرف اپنا سمت بنا کر سب کرو خیرات کے اندر تو ہی سنت یہ بنیادی چیز ہے کتاب و سنت کی طرف تم لب کو جلتی کرو اور پھر اللہ رب العالمین نے اس بات کا اظہار کیا کہ دنیا کی جس کونے میں جو بھی ہے اور جس سمت پر وہ جا رہے ہیں ایک دن اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ایک جگہ جمع کرنا ہے اس لیے فرمایا کہ اینما تکن یاد رکم اللہ جمع تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ تمہیں اکٹھا کرے گا میگان سر میں اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے قدیر ہونے کا سفر ظاہر کیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کاغر ہے تو اس پر بے قاضر ہے کیونکہ اللہ نب العالمی نے بدلہ دینا ہے نہ ہوا یہاں پر فرمائے کہ فصل بال خیرات نیکی کی طرف تم سبقت کرو تو قیامت کے لیے کیا فرمائے میرے ضی الزین آفسنو بالخصنا اللہ نے قیامت اس لیے قائم کیا ہے کہ اچھے لوگوں کو ان کے اچھے اعمال کا بدلہ دے برے لوگوں کو عساں بما املو جو انہوں نے گنا کا ارتکاب کیا ہے ان کو بدلا دے ورنہ اگر قیامت قائم نہ ہو تو یہ تو انصاف نہیں ہوگا پاتا کہ اپنے بندوں کو عبادت میں لگائے کہ تم نمازیں پڑھو تم یاد کرو تم روزے رکھو تم یہ کام کرو اور جو اس کے باغی ہے وہ اپنے مرضی سے بغاوت کا کام کرے اور مرنے کے بعد مسئلے ختم ہو جائیں یہ تو انصاف نہیں ہوگا انصاف تو یہ ہوگا کہ دونوں پارٹیاں دونوں جماعتیں اپنا اپنا کام کریں اور پھر اللہ تعالیٰ ایک میدان میں دونوں کو اکٹھا کر دے اور جنہوں نے اچھائی کی ہے اچھائی کا بدلا اچھائی میں دیا جائے کیونکہ مزدور دونوں مزدوری کر رہے ہیں دونوں میں سے ہر ایک کو اپنا اپنا مزدوری دینا چاہیے اور جو لوگ برا کام کر چکے ہیں ان کو برائی کا जाए دیا جائے یہ انصاف کا دن ہے اس لیے فرمایازیلا آساؤ بیمہ ملو زیل نزیلا آسن ہو اس کا اچھا پتہ اس کو دے آیات نمبر میں فرماً خرچ کا جہاں سے تم نکلو تو وہاں نزل حرام بس تم چہرہ پہرو نسیل حرام کی طرف جہاں بھی تم نکلو تو اپنا چہرہ نزیل کی طرف دو ان یا حق ہے ماتا ملون اس سے گوتم عمل کرتے ہوکم کو پھر پہ لایا پہلے تو حکم کے تبدیلی کے لیے لایا اب یہاں حکم مستقل ہے جہاں جہاز تم نے چہرے کو شتر المسجد الحرام مسجد الحرام کی طرف ما تم اور جہاں کہیں لو جا تم تو پھر تو اپنے کو شتر کی طرف اگلا یا پور آنے نا سے تم نہ ہو تم پر لوگوں کے طرف سے کوئی دلیل لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی ثبوت کوئی دلیل نہ ہو کیا مطلب ایک تو یہ مسئلہ کہ پہلے نکلنا گھر سے نکلنا مضینے سے نکلنا دوسرا نکلنا مانا سہارا میں سہارا کی طرف نکل گئے تو اس وقت کس طرف نماز پڑھیں گے پڑھنا ہے مت اللہ کے طرف اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرنی ہے بلکہ اسی طرح جس طرح بیت اللہ میں تم نماز پڑھتے ہو اسی طرح سہرا میں بھی آپ نے بیت اللہ کی طرف پڑھنا ہے مدینے سے بھی مرت اللہ کی طرف فرمائے اور آگے فرمایا کہ جمع کی تم جہاں کہیں بھی ہو تو سارے کے سارے مل کر بیت اللہ کی طرف چڑھا کر کے نماز ادا کیا کرو پھر اس میں ایک حکمت کا اللہ تعالی نے ذکر کیا کہ اس میں حکمت کیا ہے ایک تو یہ حکمت کہ اگر تم کچھ لوگ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو کچھ بیت المقدس کے طرف تو لوگ اعتراض کریں گے کہ یہ کیسے مسلمان ہیں یہ تو نماز کے سمت میں بھی متفق نہیں ہے دوسری بات یہ کہ اس نبی کی صفت کے بارے میں اور اس امت کی صفت کے بارے میں تورا دن دل میں یہ مسئلہ مذکور ہے پہلے یہ اہلی کتاب پڑھ چکے ہیں کہ وہ جو عقیل نبی ہوگا اس کا مسلم وہ آغاز اپنے دعوت کا بیت اللہ سے کرے گا حجرت وہ مطیرے کی طرف کرے گا اور نماز وہ بیت اللہ کی طرف پڑھے گا تو اگر تم لوگ ایسا نہیں کرو گے تو یہ اہل کتاب اڑ کر کہیں گے کہ تم کیسے نبی کے ماننے والے ہو اور تم کیسے اس نبی کو سچا کہتے ہو اس کی سفت تو ہماری کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے اور تم نماز بیت المقدس کی طرف پڑھتے ہو لہذا یہ تمہارے خلاف ان کا حجت قائم ہو جائے گا ظلم وغیر بولو جنہوں نے ظلم کے ان میں سے فلا بخشو ہوں فصم نہ ڈرو ان سے بخشو نہ ڈرو ہاں ان میں سے جو ظالم ہے وہ تو تم سو فیصد بھی اگر اپنے نبی کی پیروی کرو تو تب بھی وہ کی آج بھی جو مفسد ہوتے ہیں مسرد اور بدتی ہوتا ہے تو وہ کسی بھی حدیث پر تم عمل کرو اور کسی بھی قرآن کی عیات پر عمل کرو تو اس میں وہ فیل ضرور کریں کرے اور میں ان سے مت ڈروں مجھ سے ڈرو وہ تم منتھ تمتا کہ میں پورا کر دوں اپنی نعمتوں کو تمہارے اوپر ولا الم تا تجوم اور تاکہ تم ہدایت پاؤ یہ دلیل ہے کہ ہدایت کے لیے اللہ کے رسول کے دبا شرط رسول کے پیروی شرط اللہ کی نعمتیں اللہ کے رسول کے اطاعت اور اتباع میں ہیں جب تک امت کے لوگ اللہ کے رسول کی اتباع نہیں کریں گے تو ان کو اللہ تعالی کی نعمتیں حق گواہوں حاصل نہیں ہو سکتی تمام بسود صلاحی تم کے سکے بیگ ہم میں تمہارے درمیان رسول من گم تم سید والم تلاوت کرتے ہیں تمہارے پر آیا اتنا ذکی گم پاک کرتے تمہیں و کم اور تعلیم دیتے تمہیں کتاب اور حکمت کی وہی اور تعلیم دیتا تمہیں ماں اس کی اسکلم تکن جس کو تم نہیں جان دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کا تذکرہ کیا کہ ولیم و نعمتی علیہ ہم اپنی نعمتوں کو تم پر ولی اتم نعمتی علیہ کم نعمتوں کو تمہارے پر پورا کرنا چاہتے وہ نعمتیں کیا ہیں فرما جس طرح ہم نے تم میں رسول بنا کر بیجا کمار سلح جس طرح بیجا ہم نے تھی تم تم نے رسولم رسول من کم تم میں سے تمہارے اندر رسول بے جا تم میں سے بیجا یہ دلیل ہے کہ اللہ کی رسول بشر ہے من کم ہے نا تم میں سے نوری مخلوق نہیں ہے بلکہ بشر ہے اور پھر ہمارے نبی کے وہ سب بیان کے مایا تیرہ تلاوت کرتے تم برہمارے آئے تھے تمہیں پاک کرتا ہے شریعت میں تشکیا آیا تشکیا تو شریعت کے نام کو چھوڑ کر لوگوں نے ایک غور نام رکھا تصوف تصوف اب شرعی نام بہتر نہیں ہے کیا شرعی نام کو چھوڑ دیا جائے تسکیہ جو قرآن نے بار بار کہا وہ تصوف کا نام شریف نے کہیں بھی نہیں ہے یہ پھروں نے یہ نام نکالا تصوف جو کہ غیر شرعی ہے اور وہ غیر شری نام رکھا بھی انہوں نے اس لیے ہے ان کے اندر ان کی اعمال غیر سے ہے کہتے ہیں کہ جب تم کسی مدرسے سے فارغ ہو جاؤ علوم عصری وغیرہ سے آٹھ سال دس سال پورس کے بعد تو کسی ایسے کامل ولی کے ہاتھ پر بیٹھ کرو تو سوف کا بیٹھ کرو تصوف کا جو تمہیں اللہ تک پہنچائے ہم کہتے ہیں تعجب کی بات ہے جس نے آٹھ سال ان کو پڑھایا انہوں نے اللہ تک نہیں پہنچایا اور جو ایک دفعہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دے بس اللہ تک پہنچا دے گا یہ کنیکشن کہاں سے مل گیا تم کسی نہیں یہ کامل ولی ہوتے ہیں اور ان کی نظریں جو ہوتی ہیں وہ اللہ پر ہوتی ہے یہ جب ایک بندے پر نظر ڈال دیتے ہیں ان کی نظروں میں اتنا تاثر ہوتے ہیں کہ اس کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق پیدا ہو جاتا ہے ہم کہتے تعجب ہے اس بات پر کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب پر نظر بار بار ڈالی با لیکن اس کے طالب کو اللہ کے ساتھ نہیں جوڑا اور صحاب کرام نے اپنے باپ اور اپنے دادوں پر اور اپنے بیٹوں پر جو بھی باغی تھا مشرق تھا ان پر بار بار نظر ڈالی لیکن انہوں نے اپنی نظروں سے ان کو اللہ تعالیٰ کے تعلق جوڑنے والے نہیں بنائے بلکہ خود صحاب کرام محتاط سمجھتے تھے اپنے آپ کو جیسے کہ ابھی کا واقعہ ہے کہ میں اپنے والدہ کی باتوں سے تنگ آ گیا یہاں تک ایک دن انہوں نے کوئی سخت باتیں کہہ دی تو میں صبر نہ کر سکا سر گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور میرے گا اللہ کے رسول میرے والدہ جو ہے وہ اسلام کے بارے میں آپ کے بارے میں اس قسم کی باتیں کرتی ہیں کہ میں بے صبر ہو چکا ہوں تو آپ خصوصی طور پر اس کے دعا کرے کہ اللہ, اللہ اس کو ہدایت دے تو نبیرام نے دعا کی اللہ عماہ کی اما ابا رہتا اے اللہ وہ رو کہ والدہ کو ہدایت دے اب بول رہے کہتے میں خوشی کے مارے وہاں سے جلدی جلدی گھر کی طرف دوڑ کر آیا جب دروازے پر آیا تو دروازہ بند ہے پانی کی آواز میں نے سنا کہ میرے والدہ غسل کر رہی اور پھر جب اس نے دروازہ کھولا تو اشعد اللہ اللہ اشد الحمد محمد عبد وہ رسول کلمہ پڑھ لیا بہت خوشی ہوئی ہے مجھے کہ مسلمان ہو گئے اب دیکھیں یہاں اللہ کی رسول کے رسول کی نظریں اس پر پڑی تھی ابو اللہ کا عظیم بولی ہے بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایمان کی علامت یہ ہے کہ جو ابو سے محبت کرے مسلم کے علی سنحی اور نفاق کی علامت یہ ہے کہ اس سے بغض کرے تو اس کے والدہ خود اس کے والدہ ہیں اس کے گھر میں ہے لیکن اس کی نظر ڈالنے سے وہ مومن نہیں بنی اللہ کے ساتھ تعلق نہیں جوڑ سکا اس کی تو یہ معلوم ہوا کہ تزکیا اور چیز ہے تصوف اور چیز ہے دونوں میں فرق ہے اور یہ شیطانی طریقے ہیں رحمانی نہیں ہے نمون تاکہ تمہیں تعلیم دے وہ جو تمہیں جانتے دے دیں و کم فس کرو مجھے میں تمہیں یاد کروں گا ولا فرون تم میرے لیے شکر کرو میرے نا مت کرو شکر کرو میرے لی ولا تک اور میرے نا شکریہ مت کرو مانا یہ کہ اگر تم تندرستی میں مجھے یاد کرو گی مالداری میں مجھے یاد کرو گی تندرستی میں میں تمہیں یاد کروں گا دنیا میں مجھے یاد کرو گی قیامت کے پریشانیوں میں میں تمہیں یاد کروں گا صحت مندی میں مجھے یاد کرو گے بیماری میں میں تمہیں یاد کر دوں گا میدان امن میں مجھے یاد کرو گے میدان جنگ میں میں تمہیں یاد کر گا اس ترکیب سے تم جہاں مجھے یاد کرو گے اس کے مد مقابل ہر پریشانی میں میں تمہیں یاد کروں گا اور اللہ تعالی کی یاد کا معنی کیا ہے اللہ کا نصرت اللہ کا مدد یا سبری وسلام طلب کرو تم استعانت مدد طلب کرو بری و سولاد صبر اور نماز کے ساتھ ان اللہ بریت اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اب یہاں تعلیم اللہ رب العالدین نے تعلیم دی ایمام والو اپنے اصلاح کرنے کے لیے یہ طریقہ سیکھو تمہارے اوپر امتحانات آئیں گے ازمائش آئیں گے ان امتحانات ازمائشوں میں یہ تمہاری طریقہ ہے کہ ایک تو صبر کرتے رہنا ایک نماز کی طرف متوجہ ہوتے رہنا اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ مددگار ہوگا تمہارا مدد کرے گا وہ ہو معم تم جہاں پر تم ہو تمہارے مدد کے لیے اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ ہوگا تم اللہ رب العالمین کے رحمت سے محروم نہیں ہوں گے اس کے نصرت سے محروم نہیں ہوں گے صبر کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا تو اللہ رب العالمین اس صبر کے بدلے میں اس کا عظیم تمہیں نتیجہ دے گا کیونکہ صبر زیادہ سے زیادہ میدان جنگ میں شہادتوں میں مشکلات میں اس کا زیادہ ضرورت ہوتا تو آگے اللہ سے بہار اس کا تذکرہ کیا ولا کپور انہیں میں اب الله سبھی اللہ مت کہوں ان لوگوں کے جو قتل کر دیے جاتے ہیں اللہ کے راہ میں اموات مردے بل احا بلکہ وہ زندہ ہے ولا کلّہ کسور لیکن تمہیں شعور نہیں ہے یہ وہ مسئلہ ہے جس میں آج لوگ اس آیات کو پڑھنے کے بعد سرک کے دروازے کھولتے ہیں کہتے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بل احیا جیسے کہ آگے آیات ہے ہی نہیں آحیا پر رک جاتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی رستے میں شہید ہو جاتے ہیں شہید ہو جانے کے بعد ان کو ایک اور زندگی دی جاتی ہے جو کہ حیات حادثہ ہے شہادت کے بعد وہ جنتوں میں چلے جاتے ہیں اور جنتوں میں جیسے کہ بخاری کی روایت میں ہے سبز پرندوں کے وجود میں ان کے روحوں کو ڈال دیا جاتا ہے دن کو سیر کرتے ہیں اور رات کو اللہ کے آرش کے نیچے کندیلوں میں آ کے آرام کرتے ہیں اور وہ سونے کے پنجرے کندیلے ہوتی ہیں تو یہ عظیم انعام کن کلی سہادا کلی آپ جلد کے عزیز سے ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ اللہ تعالیٰ نے شہزا سے پوچھا کہ تمہیں کیا چاہیے بار بار پوچھا بار بار پوچھا سی بخاری مسلم کی روایت انہوں نے کہا اے اللہ جب تو ہمیں بار بار پوچھ رہا ہے ہم سے کیا چاہیے تو ہم دنیا میں لٹا دو کیا کرنا ہے شہید ہونا چاہتے راستے میں یہ وہ بات ہے جس کے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں پسند کرتا ہوں اختلف ہی سبھی لا سم اویا سما ابتل سم اہ گیا بار بار قتل کر دیے جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کر دیا جاؤں اللہ کے رستے میں تو اللہ رب العالمین نے جب ان کے زبان سے یہ بات سن لی کہ ہم کو دنیا میں لوٹا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا کہ ہمارے یہاں ایک قانون ہے وہ قانون یہ کہ جب ہم کسی بندے کو دنیا سے لے آتے ان کو واپس نہیں لوٹاتے دنیا میں بندے کو واپس نہیں بیچتے ہیں تو جب وہ اللہ پر بات ہے کہ میں شہدا کو دنیا میں واپس نہیں بیچتا ہوں تو یہاں قبروں میں کیسے پڑے ہوئے ہیں قبروں میں کیسے زندہ ہے ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ شہید کا بدن قبر میں ہے لیکن اس میں جان نہیں ہے وہ زندہ نہیں ہے یار وہ صورت آل امرام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان درد ان یور تو اللہ کے پاس ہے وہ رب کے پاس ہے جنتوں میں سیر کرتے ہیں وہاں کھاتے ہیں پیتے ہیں فرح ن بھی میں آتا ہوں اللہ وہ اللہ نے جو ان کو دی ہے نیامتیں اس پر بڑے خوش ہیں وہ یہاں کچرا کنڈی میں آگے کیا کریں گے دنیا کے تو کچرا کنڈی ایسے تو وہ بے گئے جان چوٹ گئے تو خوش ہو گئے وہ کہتے ہیں نا کہ دنیا میں جب بچہ آتا ہے سید اس سے صاحب تو شیتان آ کر کے اس کو مارتے وہ اس میں اشارہ ہے کہ کشتی کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ آ گئے میدان لوگ ہنستے ہیں بچہ روتا ہے کیونکہ لڑکا پیدا ہو گیا لوگ خوش ہوتے ہیں لیکن اللہ کو ولی اللہ کا صالح بندہ جب دنیا سے جاتا ہے لوگ روتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں کہ کس مصیبت سے اللہ نے جان چھوڑائی کیونکہ اس کو حدیث سے ثابت ہے اس کو اپنا مقام دکھایا جاتا ہے رحمت کے فرشتے آ جاتے ہیں تو حدیث سے ثابت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر یہ بندہ اللہ کی ملاقات کے لیے بے چین ہوتا ہے کیا اللہ تعالی میرے جان کو جلدی لے لے تاکہ میں اللہ کی طرف چلا جاؤں صحیح حدیث کے الفاظ یہاں پر یہ کہنا کہ اولیاء زندہ ہیں سہدا زندہ ہیں اور دنیا کے قبروں میں ہے یہ باطل نظریہ بلکہ وہ واپس نہیں آتے روحوں کے لیے یا تو علی ہے یا سجین ہے وہاں سے اگر علم میں ہے تو دنیا کی اس گندگی میں آنا وہ پسند ہی نہیں کرتے اور نہ اللہ آنے دیتے اگر سجین میں ہے تو سجن جیل کو کہتے فرشتوں کے جیل سے نکلنا یہ پاکستان کی پولیس نہیں ہے یہ رشوت دے کے باغ جائیں گے کوئی وہ تو فرشتے ہیں لا یا سن اللہ ہمارا ہمارا ہو وہ اللہ کے نام فرمانی نہیں کرتے جو اللہ نے کہا اس پر گامزن ہے اس پر عمل کر دے لہذا فرمایا کہ بل احیاؤ بلکہ وہ زندہ ہے مانا ایک خاص زندگی اللہ نے ان کو دی خاص زندگی اور ہم کہتے ہیں کہ یہ کیسے تم کہتے ہو کہ وہ زندہ ہے دنیاوی جیسے زندہ ہے اگر دنیا جیسے زندہ ہے تو اس کی بیوی تم نکالنے کیوں لیتے اس کے مال کو تم نراش کے طور پر تقسیم کیوں کرتے اس کو غسل کیوں دیتے تم زندہ ہے تو تم کو کوئی استجا کر کے دکھائے نا اس کے لیے کوئی استجاع کرتے ایک مومن ایک سالے ایک حیا والے انسان اپنے وزن پر کسی اور کا ہاتھ چھوڑے گا تو کتا آنکھ میں ایک تو صوفیوں کے بات ہے نا جس طرح فضل سب کاف میں لکھا فلاں بزرگ آیا فلاں بزرگ کو حسن دے رہے تھے تو اس نے اس کی آنگودی کو پکڑا تو وہ جو جس کو غسل دے رہے تھے وہ ہنسنے لگا کہاں چھوڑ دے میرے آپ کو اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ سارے صرف منتقل ہوتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں ارے انگوٹھی پکڑتے اور ہنستے ہیں تو وہ غسل والے کو بولو تم ہار جاؤ میں خود ہی کر لوں گا ایک تو یہ آکی یہ تو باطل نظریات ہے باطل عقائد بے سرو پایا واقعات اور اس کو دین کا نام دیا ہے فرمایا نہیں ان کو ایک خاص زندگی دی جاتی ہے ولا قلعہ تشورون آخر میں اللہ تعالی نے باطل نظریات کا رد ان لفظوں کے ساتھ کیا کہ ولا قلعہ لیکن تمہیں ان کی شعور نہیں ہے جو حیات اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے مثلاً اگر کوئی کہہ دے کہ یہ شہید ہو گیا اللہ کے رستے میں امریکیوں کے ساتھ لڑتا ہوا اسرائیل کے ساتھ لڑتا ہوا نسارا کے ساتھ لڑتا ہوا مناسبین کے ساتھ لڑتا ہوا شہید ہو گیا شہید ہو گیا اس کا لاش پڑا ہوا ہے دیکھو وہ تو نہ حرکت کرتے نہ دیکھتے نہ بولتے تو قرآن کہتا ہے کہ کی آیا انہیں زندہ ہے کیسے زندہ ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرما ولا کلّہ تو شور زندہ ہے جس کا تم شعور میں تم نہیں معلوم ولاً تم ضرور امر آزمائیں گے تم کو من الخوف پیشین کسی چیز کے من الخوف خوف میں سے و اور بک میں سے اموالے اور مال کی کمی میں سے انخوش اور مالو نفسوں کی کمی میں سے نفسوں کے ساتھ مارات اور پھلوں میں سے رسا برین اور خوشخبری دو صبر کرنے والوں کو اللہ بھر یہ تو ایسا ہوگا شہادتیں ہوگی جانیں لوٹے گی مال جائے گا فصلیں جائے گی یہ سب کچھ ہوگا یہ اللہ کی طرف سے امتحان آئے گا جسے کہ پچھلے آیتوں میں ہم پڑ چکے ہیں والا خوف ملام یا سنون تو خوف تو ہے مومن پر رمگنی بھی ہے لیکن آخرت کے خوف سے محفوظ ہے فرمائے کے بشارت کو صبر کرنے والوں کو اور اس حیات میں ہم سب کے لیے یہ تعلیم ہے کہ اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے کبھی دشمن کا خوف